صلاۃ السلام علیہ صحاب وسطنب اما بعد معزز ناظرین وسلم اللہ کے فضل سے لگاتار عرب نویہ کی شرح ہمارے سامنے کتاب و سنت اور سلب صالحین کے منہج کے مطابق کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ہمیں فائدہ پہنچا ہے اور ان دروس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے علم اضافہ کرے جو کچھ ہم سنیں سیکھیں اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ وقت بخشے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں ہم شیخ کی انتہائی شکر گزار ہیں کہ شیخ ہمیں اپنا وقت دیتے ہیں اور ہمیں اور اس طریقے سے ہمارے تمام سامعین اور ناظرین اور مشاہدین کو فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ حرمن شیخ محترم کی آواز فرمائے اور مزید کشنا کہتے ہوئے آپ تمام لوگوں خوش شام آمدید کہتے ہوئے شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ شیخ ہمر درس کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائیں جزاكم اللہ خیر الجزا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له في النار وَالَلَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قابل احترام فضیلت الشیخ محمد مختار مدنی حفظہ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام مار بہنو الاربعون نوویہ کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور چھتیس حدیثیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حدیث نمبر سینتیس اور اڑتیس کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ حدیث نمبر سینتیس کا عنوان نیکی اور گناہ کے سلسلے میں اللہ کا فضل اور عدل اس پوری حدیث کا جو حاصل ہے یا عنوان ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں نیکی اور گناہ کے بارے میں اجر و ثواب کا کیا قائدہ ہے اور انسان کی نیت اور اس کے عمل کے تعلق سے اللہ کے ہاں کیا اصول اور رابطہ ہے اس حدیث کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی انسان اگر آخرت میں ہلاک ہوتا ہے تو یقیناً واقعی وہ اس بات کا حقدار تھا کہ ہلاک واقعی وہ اس لائق تھا کہ ہلاک ہو وانا اللہ رب العالمین نے انسان کی نجات کے لیے اتنی آسانی کر دی ہے کہ خیر کا طالب یقیناً فلاح پا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں اور اس کے معانی اور اس سے متعلق مباحث کیا ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعالیٰ حسمنسنطن فلم و انحم اب سی اچن فلم فلم يعملها کر تب ال حسن کام کر بهذه الحروف عبد الله ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں صحابی رسول سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کریں ویسے تو سارا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا یا اللہ تعالی نے یوں کہا تو اللہ رب العالمین کے بارے میں جو حدیث ہو اور اللہ کا کلام اس میں ہو اللہ کا قول اس میں ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں روایت کرتے ہوں ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی اور قرآن میں فرق ہے قرآن کے ہر حرف پر ایک نیکی اور اس کا دس گنا ہے لیکن حدیث قدسی کے بارے میں اس طرح کا کوئی وعدہ یا فضیلت نہیں آئی اگرچہ اس کا ثواب اپنی جگہ ہے پڑھنے کا لیکن یہ ثواب قرآن کے ساتھ خاص ہے لہٰذا وہ قرآن نہیں ہے اسی طرح سے قرآن کی تلاوت نماز میں کی جا سکتی حدیث قدسی کی نہیں اسی طرح سے قرآن میں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ نہیں ہے لیکن حدیث قدسی میں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں اسی طرح سے طہارت کے جو احکام قرآن کے ساتھ ہیں وہ حدیث قدسی کے ساتھ نہیں ہے اس کا التزام کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے تو یہ حدیث قدسی ہے اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا اول اور اللہ کی بات اس میں بیان کی جاتی ہے جو بندوں کو مزید بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی بات ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ اس کی بڑھ جاتی ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ حکت اب الحسن کی و سیات اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کو لکھ دیا پھر اسے بیان بھی کر دیا فمن ہم اب فلم یا تو جو شخص نیکی کا ارادہ کرے نیکی کی نیت کرے اور وہ نیکی نہ کر پائے یا نیکی نہ کرے کتب اللہ حسنتن کا ملا اللہ تعالیٰ اپنے اس کے لیے ایک نیکی، کامل نیکی لکھ دیتا ہے لیکن اگر وہ نیت کرنے کے بعد عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے لیے دس نیکیوں سے لکھ لے کر سات سو نیکیوں تک بلکہ کئی گنا اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا عجر و ثواب لکھ دیتا ہے دس گنا سے سات سو بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ وہ انہم ابھی سیا چین فلم یامل ہے اور اگر وہ نیت کرے گناہ کی نیت کرے برائی کی نیت کرے پہلے نیکی کی نیت کی اگر کوئی بندہ گناہ کی نیت کرے فلم یا لیکن وہ گناہ نہ کرے كتبه الله عنده حسنۃ کاملہ تو اللہ تعالی اپنے ہاں اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے وا انہم بہا فعملاھا كتبه الله سیئۃ واحدا اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کریں اور گناہ کر جائیں تو اللہ تعالی اپنے ہاں اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھ دیتا ہے امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی صحیحہ اد میں ان الفاظ کے ساتھ میں اس حدیث میں چار حالتیں بندے کی بیان کی گئی ہیں ایک حالت نیکی, دو حالتیں نیکی کے بارے میں ہیں دو گناہ کے بارے میں ایک صورت نیکی کے بارے میں کہ نیت کرے لیکن نیکی نہ کر پائے یا نہ کرے اور دوسری صورت ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے گناہ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کا ارادہ چھوڑ دے گناہ نہ کرے دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ گناہ کا کرے اور گناہ کر جائے گزر جائے اس پر سے گناہ کر بیٹھے تو ان چار صورتوں میں اللہ رب العالمین کا کیا معاملہ بندے کے ساتھ ہے نیکی اور گناہ کیسے اس کے لیے لکھا جاتا ہے یہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بڑی عظیم شان حدیث ہے جس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کی ہے حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ قطب الحسناتی و سیات پہلا ٹکڑا حدیث کا ہے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کو لکھ دیا پھر اسے بیان بھی کر دیا یہاں لکھنے اور بیان کرنے کی بات ذکر کی جا رہی ہے یہ لکھنا کیسا ہے اور بیان کرنا کیسا ہے یہ کیا معنی ہے شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں كتب, كتب کیا لکھا اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ کے بارے میں اللہ نے کیا لکھا دو چیزیں لکھی ایک اس کا وہ کو لکھا جیسے بندہ کیا عمل کرے گا اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے آسمان و زمین کے پچ... بننے سے پچاس ہزار سال پہلے بلکہ بندہ جب ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں رحم میں اس میں روح آتی ہے جان ڈالی جاتی ہے بھی فرشتہ اس کے لیے لکھتا ہے کہ وہ کیا کیا عمل کرنے والا ہے کہ وہ نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے وہ لکھتا ہے تو اللہ, کے عمر سے ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بندے کے اعمال لکھ دیے ہیں ان کا وقوع کیا کیا ہوگا اور وہ ثوابہ اور اللہ تعالی نے اس کا ثواب بھی لکھ دیا ہے فرماتے ہیں اما ففی ففیل اللہ اعمال اور بندے کے جو نیکیاں اور گناہ ہیں جن کا وقوع ہونا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو اللہ محفوظ میں لکھا ہے وہ ام ثواب فبیما دلیہ شر اور جہاں تک ثواب کا معاملہ ہے تو جو شریعت جس کی رہنمائی ہماری کرتی ہے قرآن سنت سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا کہ کون سی نیکی کا ثواب کتنا ہے تو شریعت میں اس کی تفصیلات موجود ہیں شرح العرب میں یہ بات شیخ حسین نے کہی ہے شیخ صالیہ شیخ کہتے ہیں یعنی کتبہ فبئی نہا فل قرآن اللہ تعالی نے اپنے ہاں نیکی اور گناہ کا معاملہ لکھا کیا نیکی کیا گناہ کیا حلال کیا حرام کیا ثواب کیا گناہ کس چیز پر بھلائی کی کون سی چیز بری ہے اور فبی نہ حاف القرآن پھر اسے قرآن میں بیان کر دیا اجمالی طور پر اور سنت میں تفصیلی طور پر بینما چکون بئی نا تکون بل ہسنا بھی سیاح بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا نیکی ہے اور کیا گناہ ہے کیا کرنے سے نیکی کا ثواب ملتا ہے کیا کرنے سے گناہ کا یعنی اس پر گناہ واقع ہوتا ہے یعنی بیہ المل اللہ یوک للمرء المر اب ہی حسنا وہ بین المل اللہ یق تبول کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کیا عمل کرنے سے نیکی لکھی جائے گی کیا عمل ہے جو گناہ والا ہوگا کیونکہ امال تو امال ہیں اچھے برے کی تمیز بندہ خود سے نہیں کر سکتا ہے جیسے ایک انسان اگر تجارت میں نفع کمائیں تو اس کے لیے حلال ہے اور اگر وہ تجارت میں سود لے سود کا معاملہ کرے تو اس پر گنا ہے تو بظاہر عمل ایک ہی ہے یہ کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے ایک انسان کا مسجد کی طرف چلنا اور شراب خانے کی طرف چلنا چلنا چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کون سا عمل جو بندے سے صادر ہونے والا ہے وہ بھلائی شمار ہوگا اور کون سا عمل ہے جو گناہ شمار ہوگا بندہ خود سے نیکی اور گناہ کا فرق معلوم نہیں کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے خود اس کو لکھا اور بیان کیا معلوم ہوا کہ بندہ محتاج ہے نیکی اور گناہ کی معرفت کے لیے اللہ رب العالمین کے علم کا جو رسول کے ذریعے سے دیا جاتا ہے یہ پہلی بات ہم کو جاننا ضروری ہے اللہ مالحیتمی کہتے ہیں بینا ذالک اس کو اللہ تعالی نے بیان کر دیا اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ بینا ذالک لِلْکَتَبَتِ مِنَ الْمَلَائِكَتِ حَتَّى عَرَفُوهُ اللہ تعالی نے بیان کر دیا ایک تو سارے بندوں کے لیے رسولوں کی معرفت لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی بیان کر دیا تاکہ وہ اس کو پہچان لے کہ بندہ کون سا عمل کرے تو اس کو نیکی کے خانے میں لکھا جائے اور کون سا عمل کریں تو اس کو گناہ کے خانے میں لکھا جائے وسطنو بھی روفی کھلی وقت ان کا فیک نہ ہو یعنی فرشتوں کو بتا دیا کہ کون سا عمل بندہ کرے تو نیکی لکھنا ہے کون سا بندہ عمل کرے کون سا عمل کرے تو اس کے لیے گناہ لکھنا ہے تاکہ فرشتے مستغنی ہو جائیں ہر عمل کے بارے میں اللہ سے پوچھنا نہ پڑے کہ اللہ اس کو ہم نیکی لکھیں کہ گناہ لکھیں تو بئی اندا میں ایک تو اس کا بیان اور اس کی طبیعین اس کی وضاحت بندوں کے لیے ہے رسولوں کی مارے پت تاکہ وہ عمل کریں جانے نیکی اور گناہ کے فرق کو لیکن اسی طرح سے اللہ نے بیان کر دیا فرشتوں کو بھی فرشتوں کے سامنے بھی فرشتوں کے لیے بھی تاکہ وہ جان لیں کہ بندے کے کس عمل کو کہاں لکھنا ہے جو دو فرشتے اس کے نیکیا اور برائیوں کو لکھنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تو اس میں یعنی یہ التظام اللہ کی طرف سے ہے بندے کے اعمال کا جب اللہ نے اتنا انتظام اس کے لیے کیا ہے طبعین کا اور اس کے لکھنے کا تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہے وہ دیکھے کہ اس کا عمل اس کے مستقبل کو طے کرنے والا ہے یا تو وہ جنتی بنے گا یا تو جہنمی لہٰذا جب اللہ نے اتنا انتظام کیا ہے تو وہ اپنے اعمال کے بارے میں بے فکر نہ ہو لا نہ ہو بلکہ اپنے ہر ہر عمل کا مراقبہ کرے دیکھے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں فلطن گرنب سما قدمت اللہ نے کہا ہر ایک دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیج رکھا ہے معلوم کہ آدمی کو اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے اور اسی میں اس کی اصلاح ہے اسی میں اس کی نجات ہے آگے بڑھتے ہیں فمن ہم ابھی حسنت ان فلم یا عمل ہے کہ تب اللہ حسنتن یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک بندہ جو بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے کہ تب اللہ ان دہو حسنتن کاملہ. اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے معلوم کہ قلب کا عمل بھی عمل شمار ہوتا ہے اور سچی نیت بھی اللہ کے یہاں اجر ثواب کے اعتبار سے عمل کے قائم مقام ہو جاتی ہے لہذا مومن کو چاہیے کہ نیکی کی نیت کے بارے میں بخیل نہ ہو کہاں ہوگا مجھ سے نہیں ہو سکتا مجھ سے نیت تو کرے ہو سکتا ہے آج نہ صحیح اللہ تعالیٰ کل اس کو توفیق دے آج مشکلات ہیں کل آسانیاں پیدا کرے آج معذور ہے کل اللہ تعالیٰ امکانات پیدا کر دے تو یہاں بتایا کہ جو نیکی کی نیت کرے لیکن نہ کرے عمل دے. عمل نہ کرنا کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آج اس نے نیت کی لیکن کل وہ معذور ہو گیا نہیں کر پایا حج کا ارادہ کیا تھا یا فلا عمل کا ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کر پایا درس میں جانے کا ارادہ کیا تھا لیکن بارش کی وجہ سے نہیں جا پایا یا اسی طرح سے اس نے نیت تو کی تھی لیکن بھول گیا تو کسی عذر کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے یا اسباب کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے اگر آدمی عمل نہ کر پائے تو ایسا آدمی اللہ کے ہاں اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اس لیے کہ اس کی نیت سچی تھی اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے دیگر احادیث میں بھی ملتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من منع فراشا ہو سلیم جو آدمی اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت تھی کہ وہ رات میں قیام اللیل کے لیے بیدار ہوگا وہ رات میں تاجد پڑھے گا پغل بت آئینہ ہو حتبلہ وہ کا نو محسد نلیہ مبی آپ نے فرمایا کہ اس کی اس کی وہ نیند سے مغلوب ہو گیا اس کی آنکھیں یعنی وہ کھلی نہیں بیدار نہیں ہوا یہاں تک کہ صبح ہو گئی یعنی فجر کا وقت ہو گیا تاجد کا وقت نکل گیا تو آپ فرماتے ہیں کت مانوا جو کچھ نیت اس نے کی تھی ضرور اس کو ثواب ملے گا لکھا جاتا یہاں لکھنے کا ذکر ہو رہا ہے وہ کا نہ نو محسد نلیہ مبی اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہے اللہ تعالی نے اس کی نیند کو اس کے لیے کیا کر دیا صدقہ کر دیا امام النسائی ابن ماجہ اور ابن حبا نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب حدیث نمبر اکیس پر شیخ الابانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل عبادت کا ارادہ آدمی نے کیا لیکن نیند کی وجہ سے وہ مغلوب ہو کر اس عمل کو نہیں کر پایا نیت سچی تھی نیت کی وجہ سے ہی اس کو ثواب ملے گا اگرچہ وہ عمل نہیں کر پایا اور اس کا سونا اور اس کا آرام کرنا اللہ کی طرف سے اس پر صدقہ ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں فرائض کے سلسلے میں نماز جماعت کی نماز کے سلسلے میں آپ دیکھیں یہی بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ نے بیان کی آپ نے فرمایا من فأحسن ثم سماح جو آدمی وزو کرے اور اچھا وزو کرے کامل وزو کرے سماح پھر وہ مسجد گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں فرض نماز جماعت کے ساتھ ہو گئی پہنچنے تک نماز ختم ہو گئی سلام پھیر دیا امام صاحب نے اللہ تعالی اس کو وہ عطا کرتا ہے اس کی طرح ان کی طرح ثوابطا کرتا ہے جنوں جو اس نماز کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے نماز بھی ادا کی مسجد میں آئیں اور جماعت سے نماز پڑھی اس دیر سے آنے والے کو جس کی نیت سچی تھی اللہ اس کا ثواب وہ ثواب عطا فرماتا ہے ان کی حاضری کا اور ان کے جماعت سے نماز پڑھنے کا لا شیٰ ہاں لیکن وہ جو لوگ تھے جنہوں نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ میں ان کے عجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس کو ہم تھوڑا آگے جا کے سمجھیں کہ بہت اہم نقطہ ہے جو بہت سارے اشکالات کو ختم کرتا ہے جو بعض احادیث میں فضائل کے آتے ہیں بہت اہم چیز اس کو ہم کو سمجھنا ہے امام احمد ابو داود نس اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر میں حدیث نمبر 6163 ہزار ایک سو پر البانی نے اس کو صحیح کہا ہے ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں اچھی بری نیت جہاں اچھی نیت کا معاملہ ہے وہیں بری نیت کا بھی معاملہ ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نمت دنیالی نفر دنیا میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں چار لوگوں کا آدمی چار میں سے ایک حال میں ہوتا ہے آبدین رزقاہ اللہ مالن و علم ایک تو وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا فویت تقیفی ہی ربہ ہو تو وہ اپنے مال کے سلسلے میں اپنے علم کے باب میں اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے ڈرتا ہے پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتا ہے وَيَسْلُ فِيهِ رَحِيمَهُ اور اپنے مال سے رشتے ناتے نا جوڑتا ہے ان پر احسان کرتا ہے لٹاتا ہے وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا اور اپنے مال میں اللہ کے حق کو بھولتا نہیں جانتا ہے یاد رکھتا ہے اپنے مال میں سے زکاة ادا کرتا ہے فقرہ پر خرچ کرتا ہے اہل وعیال کی ذمہ داری نباتا ہے حقوق ادا کرتا ہے فَهَادَا بِأَفْضَلِ یہ آدمی۔ سارے لوگوں میں سب سے اعلی مرتبے پر ہے۔ وہ عبدن رزقه الله علما ولم يرزق مالن دوسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے علم دیا لیکن اسے مال نہیں دیا۔ فهو صادق النیہ لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نیت میں سچا ہے۔ کیا نیت ہے اس کی؟ یقول لو ان لي مالا لا عملت بعمل فلان وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا یا اگر مجھے مال مل جائے میں فلاں کی طرح نیکیاں کروں گا فلاں آدمی جو بھلائی کے کام کرتا ہے میں بھی ویسے کام کروں گا فی نیت ہی بس اللہ کے ہاں اس کا معاملہ نیت کے مطابق ہے فجر تو ان دونوں کا اجر برابر ہے پہلا وہ جو مال دیا گیا علم دیا گیا اور مال میں حق ادا کرتا ہے حق داروں کا اور مال میں صحیح اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے دوسرا یہ مال نہیں ہے لیکن اس کا علم صحیح ہے لہٰذا اس علم کی بنا پر اس کی نیت بھی اچھی ہے وہ جانتا ہے کہ کیسی نیت کرنا چاہیے تو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو ثواب دے گا اور فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ اس کی نیت کے مطابق ہے اور دونوں کا اجر برابر ہے اس میں تھوڑا شبہ ہے آگے جا کے ہم شکال دیکھیں گے اس کو ان شاء اللہ وہ آب دن رضن ولم يَرزُقْهُ عِلْمًا تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا اس کا علم صحیح نہیں فہوا یخ بیتو فی مال ہی بغیر علم تو وہ اپنے مال میں علم کے بغیر ہی غلط تصرف کرتا ہے مال میں گڑبڑ کرتا ہے غلط استعمال کرتا ہے اس کا لا یت تقیفی ربہ ہو ولا یت سیروفی رحمہ ہو اپنے مال کے سلسلے میں وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق پرہیز کا راستہ نہیں اپناتا تقوی والا راستہ نہیں اپناتا اللہ سے ڈرتا نہیں مال کے باب میں اور نہ رشتے ناتے جوڑتا ہے اس مال کے ذریعے سے احسان کر کے ولا یعلم للہ فی حقا اور اس میں اللہ کے حق کو پہچانتا نہیں فہذا باخبث المنازل یہ سب سے بدترین مقام پر ہے۔ اس کا درجہ اللہ کے ہاں سب سے بدترین ہے۔ وعبد لم يرزقه اللہ مالا ولا علما چوتھا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا نفا بخش علم اس کو نہیں دیا ہو سکتا دنیا کا بہت کچھ جانکار ہو فل فلان یہ آدمی کہتا ہے کہ کاش کے میرے پاس مال ہوتا یا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس عیاش کی طرح برے آدمی کی طرح جو اپنے مال میں غلط تصرف کرتا ہے میں بھی ایسا کرتا ہوں. میں بھی فلمیں دیکھتا میں بھی جو ہے غلط کام کرتا شراب پیتا جوا کھیلتا وغیرہ وغیرہ تو وہ دوسرے کو دیکھ رہا اس کی عیاشی کو گناہوں کو اور سوچ رہا کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو یہ گناہ میں بھی کرتا یہ لذت ہے میں بھی اڑاتا فہو ابھی نیت ہی تو اللہ کے ہاں اس کا معاملہ اس کی نیت ہی کے مطابق ہوگا فویز رحما سوا اور دونوں کا گناہ برابر ہے جو عمل اس نے برائیاں اس نے کی اور یہ جو نیت کر رہا ہے فویز سوا ان دونوں کا گناہ برابر ہے اس حدیث کو امام احمد اور ترمیدی نے روایت کیا ہے سعید الجام صغیر حدیث نمبر تین ہزار چوبیس شیخ الادانی نے اس کو صحیح کہا ہے یہاں یہ چار لوگ ہیں علم مال تو علم اور مال دونوں دیا گیا تو علم کے تابے اپنے مال کا تصرف کرتا ہے علم کے مطابق صحیح علم کے مطابق خرچ کرتا ہے سب سے اعلیٰ منزل اس کے بعد وہ جو مال میں اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن علم ہے اس کے پاس نیت اچھی ہے مجرد اس نیت کے بنیاد پر اس کو ثواب ملے گا کاش کے میرے پاس ایسا ہوتا تو میں ایسا کرتا تیسرا مال بھی ہے لیکن علم نہیں ہے اور اس کا علم بگڑا ہوا ہے لہٰذا اس کی نیت بھی بگڑی ہوئی ہے اور اس کا عمل بھی بگڑا ہوا ہے وہ اپنے مال میں غلط تصرف کرتا ہے یہ بدترین مقام پر ہے اور چوتھا وہ جس کے پاس مال بھی نہیں اور علم بھی نہیں تو وہ آدمی اس مالدار کو دیکھتا ہے جو گناہگار ہے اور اس کی عیاشوں کو دیکھ کے چاہت کرتا ہے کہ کاش مال ہوتا تو مجھے بھی لذتیں ملتی اس آدمی کو بھی گنا ہوگا اس کی نیت کی وجہ سے اگرچہ وہ, وہ ساری عیاشیاں نہیں کر پایا تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیت کا معاملہ جہاں نیکیوں میں ہے وہیں گناہ میں بھی ہے ایک آدمی مجرد نیت کی بنیاد پر صرف نیت کی بنیاد پر ثواب کا حقدار بن سکتا ہے وہیں وہ آدمی بری نیت کی وجہ سے گناہ کا بھی حقدار بن سکتا ہے لہذا اپنے ارادوں کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے ویسے ہی جیسے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ضروری ہے اس سلسلے میں ایک شبہ پچھلی حدیث سے بھی اور اس حدیث میں بھی پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ آدمی نماز کے لیے گیا اور دیر سے پہنچا جماعت ہو چکی ہے اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے والوں کو ملا وہ لوگ تو بچارے آ کے اتنی محنت کی مجاہدہ کیے اور وہ بھی برابر یہ بھی برابر یہ مجرد نیت کی وجہ سے اور وہ سب عمل کر کے بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں اور مال والا بھی ہے مثال کے طور پر مال خرچ کر رہا ہے اتنا محنت سے کماتا ہے لوگوں پر خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی نہ کمایا نہ خرچ کیا بس نیت کی بنیاد پر وہ مقام اس نے پا لیا اتنا ثواب اس کو مل گیا تو کیا عمل کرنے والوں کے لیے اس میں سستی کا پہلو نہیں نکلتا کہ ہم خالی نیت ہی کریں کیوں عمل کریں نہیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پہلا جو ہے ساری منزلوں میں سب سے اعلیٰ منزل پر ہے اور گناہ کرنے والا مال کو غلط استعمال کرنے والا یہ بدترین مقام پر ہے تو ان دونوں کو اعلیٰ اور بدترین دونوں قرار دیا گیا یعنی عمل کرنے والوں کو ہے کے عمل کرنے والا اور نیت کرنے والا دونوں میں فرق ہے چاہے وہ نیکی کے اعتبار سے ہو یا گناہ کے اعتبار سے ہو اسی لیے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی فل اجر سوا یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کو یاد رکھیے یہ بہت ساری احادیث میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے اس اشکال کو دور کرتا ہے فرماتے ہیں فہما فل اجر ثوا برابر ہے کہ کہتے ہیں کہ اصل عمل میں عجر جو ملتا ہے اس میں برابر ہیں لیکن جو عمل کرنے والے کو کئی گنا اللہ دیتا ہے یہ اس کو نہیں ملے گا ایک آدمی نیت کیا فلا نیکی کی اس کو اس عمل کا جو ثواب اللہ کے ہاں مقدر ہے وہ ثواب ملے گا لیکن نیت کرنے والے کو اس کا ایک عمل کا ثواب ملے گا لیکن جو آدمی عمل کیا ہے اس کو وہ تو ملا لیکن اللہ اس کو کہاں سے شروع کرتا ہے دس گنا سے شروع کرتا ہے وہ دس گنا اس کو نہیں ملے گا تو اجر کا حقدار یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے لیکن دونوں میں ظاہر بات ہے تفاضل تو ہونا ہی ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کے عدل کا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین ان کو ان کے عمل کے مطابق کئی گنا کر کے بھی دے گا لیکن اس کو کئی گنا نہیں مل سکتا ہے لیکن ایک عمل کا ثواب ملے گا ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں جیسے جماعت کے لیے بھی گیا وہ بےچارے آئے جماعت سے نماز پڑھی اتنا سردی میں ٹھہر کے آئے اور سب کچھ کیا اور وقت پر آئے جلدی کی انہوں نے اور وقت پہ پہنچ کے پڑی اور یہ دیری سے آ کے بھی اس کا ثواب ملا جبکہ جماعت پائی نہیں اس نے تو اس کو جو ثواب ملے گا وہ اصل جماعت کا ثواب ملے گا لیکن ایک عمل پر دس گنا سے لے کر کئی گنا جو بڑھا کے دیا جاتا ہے وہ عامل کے لیے ہے نیت کرنے والے کے لیے نہیں ہے اس سے کئی اشکالات دور ہوتے ہیں جو بہت ساری حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں فلا عمل پر حج کا ثواب ملے گا تو آدمی سوچتا ہے پھر جو حج کو جا رہا اس کو کیا ملے گا اتنا محنت کرو اتنا مجاہدہ کرو اتنا خرچ کرو حج کا ثواب اور اس آدمی کو گھر بیٹھے حج کا ثواب مل رہا ہے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی بعض اوقات لوگ اس طرف بھی چلے جاتے ہیں یاد رکھیں اس کو اصل حج کا ثواب ملے گا ایک حج جو ہوتا ہے یا جو بھی امال آ رہے ہیں غلام خرچ کر صدقہ کرنا یا آزاد کرنا یا اتنا مال خرچ کرنا وغیرہ وغیرہ جتنے بھی امال ہیں اصل عمل کا ثواب اس کو ملے گا لیکن عامل کو دس گنا سے زیادہ سات سو اور اس سے بھی زیادہ ملے گا نیت کرنے والے کے ہاں مضاعفہ نہیں ہے کئی گنا کرنا نیت والے کے لیے نہیں ہے وہ عمل کرنے والے کے لیے جیسا کہ آگے بھی آئے گا کہتے ہیں فالمضاعفۃ یقتصبها من عمل الاعمال دون من نواه فلم يعمله فرماتے ہیں کہ کئی گناہ کرنے کا جو معاملہ ہے یہ خاص ہے اس شخص کے لیے جو عمل کرتا ہے لیکن اس کی لیے نہیں ہے جو صرف نیت کرتا اور عمل نہیں کرتا ہے فإنهما لو استویا من كل وجهین لکتب لمنهما بحسنات و لم يعملها عشر کہتے ہیں کہ اگر دونوں ہر اعتبار سے برابر ہو جاتے دونوں کا معاملہ ہر اعتبار سے برابر ہوتا تو جو آدمی نیت کر کے عمل نہیں کر رہا ہے اور جو نیت کر رہا ہے جو آدمی نیت کر کے عمل نہیں کر پا رہا اس کو بھی دس گنا ملتا کہتے وہ خلاف نصوص اور یہ بات ساری دلیلوں ساری نصوص کے خلاف ہے تو اس سے ایک بہت اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ نیت کرنے والے کو ایک ثواب ملتا ہے لیکن عمل کرنے والے کی شروعات دس گنا سے ہوتی ہے لہٰذا کوئی آدمی یہ سمجھے میں نیت کرتا رہوں گا اور عمل نہیں کروں گا ایسا آدمی غلطی پر ہے عمل کرنے والا آدمی دس گنا پاتا ہے تو عمل کرنا ضروری ہے ہاں یہ آدمی یہ مثال کے طور پر جیسے تحجد کا معاملہ ہے ویسے فرض کا معاملہ نہیں ہے مثلا ایک آدمی تحجد کی نیت کیا اور رات میں لیٹا تو نیند اس کی لگ گئی اور آنکھ نہیں کھلی اور فجر میں اٹھا تو اب تحجر تو فرض تھی نہیں فی نفسی ہی تو اس کے لیے تحجر پڑھنا لازم نہیں اگرچہ مستحب ہے کہ اپنی جو چھوٹی عبادت ہے اس کی تلافی آدمی کرے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے نوافل کی بھرپائی بھی بہتر چیز ہے لیکن لازم نہیں ہے لیکن کوئی آدمی کہا میں نیت کر کے سویت فجر کی نماز کی اور آنکھ نہیں کھلی اور سورج نکلا اور میری آنکھ کھلی تو ان اللہ مجھے حدیث میں تو آیا ہے دلیل بھی میرے پاس ہے وہ یہ کہ میں نے جو نماز نہیں پڑھی فجر کی مجھ کو اس کا ثواب ملا پڑھنے کی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہے فرائض کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی بھرپائی کرنی پڑتی ہے چاہے آدمی بھول جائے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ منسیطن سلاطن اہ فلسلی ادا دا کہ جو آدمی نماز سے سویا رہ جائے یا نماز بھول جائے تو وہ اسی وقت اس کو ادا کر لے فوراً جیسے ہی اسے یاد آ جائے تو معلوم کہ فرائض بھولنے کے بعد بھی ساقت نہیں ہوتے اس کو ادا کرنا ضروری ہے جیسے اس کو یاد آئے نیکی کے ساتھ جیسے آپ نے دیکھا کہ قاعدہ تھا گناہوں کا بھی ویسی قائدہ ہے کہ اگر ایک انسان نیت پر اس کا خاتمہ ہو اور بری نیت تھی تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک گناہگار ہے بعض کا شبہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر نیت کی عمل تو نہیں کیا نا گناہ کیسے ہوا نیت پر مداوت اور اسی پر خاتمہ ایک انسان کو گناہ بناتا ہے ہاں اگر آدمی نیت کرنے کے بعد رجوع کر لے اور اپنی نیت چھوڑ دے گناہ کی اللہ کی خاطر جیسا کہ آگے آئے گا تو ایسے انسان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اس کو ہم پہلے سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان سے روایت سے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار جب دو مسلمان ایک دوسرے کے امنے سامنے تلوار نکال کر تلوار سامنے لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تواجھا ایک دوسرے کو فیس کریں اور ایک دوسرے کی یعنی کو پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں فل قاتل المقت الفار قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور جو قتل ہو گیا مقتول وہ بھی جہنم میں قال فقول تو عقیلا یا رسول اللہ حاد القاتل فمہ بال المقت فرماتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے کہا کہ اللہ کے رسول قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے جہنم میں گیا قتل کرنے کی وجہ سے مسلمان کو لیکن مقتول جانب میں کیسے گیا مقتول کا کیسے معاملہ فرمایا إنہو قد اراد قتل صاحب کے قتل کا ارادہ کیا تھا ایک روایت میں إنہو کا على قتل ہی. وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا اس کی بھی تو نیت تھی وہ بھی تو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ فیل ہو گیا اور سامنے والا سکسین ہو گیا کامیاب ہو گیا اس نے کارگر حملہ کیا اور یہ مر گیا اگر اس کو موقع ملتا تو یہ اس کو قتل کر دیتا تو نیت تو قتل کیس کی بھی تھی اگر وہ قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا تو یہ اپنی نیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کی کی نیت انسان کی ہو اور اسی نیت پر اس کا خاتمہ ہو تو وہ گناہ شمار ہوتا ہے وہ گناہ شمار ہوتا ہے امام البخاری نے کتاب الفطر میں اس کو روایت کیا حدیث نمبر 7083 اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے دو ہزار آٹھ سو اٹھاسی پر تو اس حدیث یہ بات معلوم ہوئی کہ گناہ کی نیت بھی گنا ہے اگر آدمی اس نیت کو ترک نہ کرے ترک کرنے کی دو وجہ ہو سکتی. تین وجہ ہو سکتی ہیں ایک ترک کرنا ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے دوسرا ترک کرنا ہوتا ہے مخلوق کی وجہ سے تیسرا ترک کرنا ہوتا ہے بھول گیا یا نہیں کرنا سوچ لیا اس نے اگر اللہ کی خاطر ترک کرتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا گناہ کا ارادہ کیے لیکن اللہ کے در سے نہیں غلط کام ہے نہیں کرنا ہے تو اس نے چھوڑ دیا نیکی لکھی جائے گی اگر مخلوق کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے جیسے مثلا شراب پینے جا رہا تھا دیکھا لوگ کھڑے ہیں شراب خانے کے قریب ہی پہچان والے لوگوں کی وجہ سے اس نے شراب نہیں پی یہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک علماء کی تحقیق اس میں یہی ہے کیونکہ اس نے اللہ کے خوف کی بجائے مخلوق کی وجہ سے گنا کو چھوڑا اللہ کی وجہ سے نہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے ارادہ تو کیا تھا لیکن چھوڑ دیا نہیں کرنا ہے مجھ کو تو ایسا آدمی یا بھول گیا گنا کا ارادہ کی لیکن بھول گیا اور چھوڑ دیا اس نے تو کوئی آدمی اگر یوں ہی چھوڑ دیتا ہے تو نہ اس پر گنا ہے نہ اس کو نیکی ملے گی کیونکہ اس نے چھوڑا یہ تو اچھی بات ہے لیکن اللہ کے لیے چھوڑا نہیں تو ایسا آدمی بس یوں ہی چھوڑ دیا نہیں کرنا کو گنا ارادہ تبدیل کر دیا اپنا تو ایسا آدمی نہ اس کو نیکی ہے نہ گناہ ہاں اگر اللہ کے لیے چھوڑا ہے اللہ کے خوف سے آخرت کی فکر سے گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے چھوڑا ہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک نیکی کا مستحق جیسا کہ آگے آئے گا تو یہ ہم نے دیکھا گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم فرماتے آگے فرماتے انہم ابا نیکی کے بارے میں الى الى كثيرة. اگر آدمی نیکی کی نیت کرے نیکی کی نیت کرے اور نیکی کرے بھی تو اللہ تعالی اپنے ہاں اس کے لیے دس نیکیوں سے لے کر سات سو گنا تک بلکہ اور بھی کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کا سواب لکھ دیتا ہے منیمم دس ہے عمل کرنے والے کے لیے نیت کرنے والے کے لیے تو ایک ہے لیکن عمل کرنے والے کے لیے دس کم سے کم ہے لیکن عمل کرنے والے کی مشقت اس کا اخلاص اس کی اتباع و اقتدا اور اس انسان کے سارے معاملات وقت کی فضیلت یا اسی طرح سے جگہ کی فضیلت یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے موقع وغیرہ سب دیکھتے ہوئے اس کی نیکی کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس اعتبار سے دس گنا تو ہے ہی ہے لیکن وہ سات سو گنا تک بھی چلا جاتا ہے اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ سات سو گنا سے بھی زیادہ ان کو ثواب دیا جاتا ہے کئی گنا کر کے کوئی حد اس کی نہیں ہے سوال ہے کہ کیا سات سو گنا سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مثلا اللہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں کمت علی سنگل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیج ایک دانا زمین میں بویا گیا تو اس میں سے ایک جو ہے یعنی سات بالیں نکلی اور ان میں سے یعنی ہر اس میں سو بیج تو کل ملا کے کتنے ہوئے سات سے سو سات سو, سو دانے اس میں سے نکلے اللہ علیم یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو جس کے لیے چاہیں اور بڑھا دیں اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گناہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا واسع سے ہے اسیت والا اور علم والا ہے صورت البقرہ آیت نمبر دو سو اکسٹھ بلکہ بعض نیکیوں کے بارے میں تو بتعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ان کا ثواب سات سو گنا سے زیادہ ملتا ہے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا سلا تنفی مسجد الحرام میری مسجد میں مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنا بہتر ہے ہزار نمازوں سے جو اس مسجد نبوی کے علاوہ کسی مسجد میں پڑھی جائیں ہاں لیکن مسجد حرام کا معاملہ اس سے بھی الگ ہے اس سے بھی اوپر ہے بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے بخاری میں حدیث نمبر ایک سو ایک ہزار ایک سو نبے پر اور صحیح مسلم میں ایک ہزار تین سو چورانوے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا فرما و سلاطنفی افولا سوا ہو مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا بقیہ تمام مساجد کے مقابلے میں سو ہزار نمازوں سے افول ہے سو کتنے ہوئے ایک لاکھ تو آپ دیکھیے سات سو گنا سے بھی بڑھ گئے ثواب تو بعض نیکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اللہ کے یہاں ثواب سے بھی زیادہ ملتا ہے اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر تین اور اسی طرح سے 3838 ہزار آٹھ شیخ اللہ بانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو ایک بات دوسری بات یہ معلوم ہوئی ارادہ کر کے نیکی کرنا دس گنا سے صاف ہو بلکہ کئی گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے اب گناہ کا دیکھیے نیکی کا ہم نے دیکھا دونوں نیت اور عمل گناہ کے بارے میں کیا قاعدہ ہے وہ انہم ابھی سی اتن فلم یا عمل ہا قطب حسنتن کا اگر آدمی گناہ کی نیت کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالی اس کو اپنے ہاں ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بھی اللہ کا فضل کرم ہے کہ ایک بندہ گناہ کی نیت کیا عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کا محاسبہ ہو کیوں نیت کیا کیونکہ نیت کرنا دل کا عمل ہے تو نیت تو کیا لیکن اللہ رب العالمین اگر ایک آدمی برائی اور گناہ کی نیت کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے نہیں کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے یہ نے چھوڑ دیا کوئی سزا نہیں گناہ نہیں لکھا جائے گا نیت کیا پھر بھی گنا نہیں یہ بھی ہوتا تو اللہ کی طرف سے فضل تھا لیکن اللہ رب العالمین سخی ہے کریم ہے رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالی خیر کا ارادہ کرتا ہے یورید اللہ بیکم السر والا یورید البیکم السر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے آسانی کا معاملہ کیا ہے آسانی کا ارادہ کیا ہے تنگی کا نہیں اللہ رب العالمین نے گناہ کا ارادہ کر کے اس کو ترک کرنے پر نیکی کا معاملہ اس کے لیے رکھا کہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ لیکن یہ ترک اللہ کے لیے ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں قالَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَهُوَ أَبْصِرُ بِهِ فرشتے اپنے رب سے فرما رب سے کہتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب فرشتے کہہ والے یہ تیرا بندہ ہے یہ برائی کی نیت کر رہا ہے یرید ان یعمل سیئۃ یہ نیت کر رہا ہے گناہ کی وہ ابصر به اللہ سے کہہ رہے ہیں حالانکہ اللہ زیادہ اس کو دیکھ رہا ہے بندے کو فقال اورقبوه اللہ تعالی فرماتا ہے دیکھتے رہو ٹھہرو اس کا مراقبہ کرو دیکھتے رہو فئن عملها فكتبوها له بمثلها اگر وہ اس گناہ کا عمل انجام دے دے تو بس اس گناہ کے مطابق اس کے لیے گناہ لکھ دو اس کے عمل کے مطابق گناہ لکھو وہ ان تر کہا فکت بو اور اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد بھی اپنے ارادے کو چھوڑ دے گناہ ترک کر دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو کیوں ان تر من منجرا اس, لیے کہ اس نے میری وجہ سے اس گناہ کو چھوڑا ہے یہ جو ٹکڑا ہے یہ اس نیکی لکھنے کی علت ہے اس کی وجہ ہے کیوں نیکی لکھی جاتی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اس لیے کہ وہ میری وجہ سے اس گناہ کو میری خاطر اس گناہ کو چھوڑ رہا ہے میرے خوف سے میرے حکم کی تعمیل میں اور میری حدود کے کی رعایت کی وجہ سے تو امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر ایک سو انتیس اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر گناہ کرنے والا اس کی نیت کرنے والا اللہ کی وجہ سے چھوڑتا ہے تبھی اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ورنہ نہیں وہ انہم بیا اور چوتھی صورت کیا ہے وہ انہم بحا فام اللہ سید اگر گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ کرے بھی تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گناہ لکھ دیتا ہے اور نے یہاں پر ایک بات کہی کہا کہ دیکھو نیکیوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ حسنتن کاملہ ایک کامل نیکی لکھی جاتی ہے گناہ کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا کامل گنا لکھا جاتا ہے بس ایک گنا لکھا جاتا ہے یہ تخفیف کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ الفاظ کا فرق بتا رہا ہے کہ بندے کے لیے اللہ کے ہاں نیکی کا کتنا التظام ہے کہ اللہ کامل اس میں کوئی کمی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ حالانکہ آپ دیکھیے ہم جو نیکیاں کرتے ہیں گناہ تو ویسے بھی گناہی گنا ہے لیکن نیکیاں بھی جو ہم کرتے ہیں کیا وہ کامل ہوتی ہیں اس میں کتنی کمیاں ہوتی ہیں کبھی یعنی آدمی کے خوشو کے اعتبار سے کبھی عمل میں یعنی یقین کے اعتبار سے عمل کے تقوا کے اعتبار سے نیکیوں میں کتنی ساری کمیاں ہو جاتی ہیں غفلت کے ساتھ کتنی ساری نیکیاں ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین بندے کی نیت کے بنیاد پر اور اس کے عمل کی بنیاد پر اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے اور مجرد نیت بھی اگر اس کی صحیح ہے تو کامل نیکی اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے لیکن گناہ کے معاملے میں کیا بتایا گیا بس ایک گناہ لکھا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بہت ہی رحم نہایت رحم کرنے والا ہے بڑے فضل والا ہے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قدر کریں اور اللہ کے عوامر کی قدر کریں اللہ رب العالمین فرماتا ہے منجا اب الحسن شرم صلیح جو نیکی لے کر آئے گا آخرت میں اس کے لیے اس نیکی کے مثل مس، دس گنا ہے جیسی نیکی تھی ویسے ہی دس گنا اس کو ملے گا منجا اب سیاتی فلاں اللہ مطلاح آ جو گناہ لے کر آیا برائی لے کر آیا تو فلاں اللہ متلاح جتنی برائی اس نے کی اسی کے بقدر اس کو جزا دی جائے گی اسی کے متل اسی کے مطابق اس کو جزا یعنی سزا دی جائے گی وہ ہم لا یغلون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یہ نہیں کہ تھوڑا گنا تھا اور بڑی سزا دے دی ایک گنا تھا کئی گنا کر کے سزا دے دی نہیں جتنا گناہ اتنی ہی سزا لیکن نیکی کا معاملہ کیسا ہے ایک نیکی کیا کچھی پکی بھی تھی تبھی بھی کامل ثواب اللہ اس کو دے گا بلکہ عمل کرنے والے کو دس گنا سے لے کے سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ سواب اللہ دے گا تو قرآن کری میں بھی اللہ نے تعالیٰ نے گناہوں کے باب میں کہا کہ وہم ہوم لا مون بلکہ نیکیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے ایک انسان نیکی کرے اور اس کو, اس کو لکھے ہی نہیں یا اس نہ دے یا بدلا دے اس کا انعام دے تو اس کی نیکی سے کمتر دے اللہ ایسا نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کی عطا ہمیشہ بندے کے عمل سے بہتر ہوتی ہے تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ ہے جس میں بات بیان ہوئی ہے بلکہ یہ بھی معاملہ یاد رکھنے کا ہے کہ اگر گناہ کر بھی لے بندہ تو یہ بھی امکان باقی رہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے یہ بھی تو دروازہ کھلا ہوا ہے یہ کہ واقعی اللہ اس پر مواخذہ کرے گا ہی اللہ اپنی طرف سے معاف بھی کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ فلاح عشر و عزیز کہ جو کوئی اللہ تعالی خود فرماتا یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کے مثل دس گناہ ہیں و عزیز بلکہ میں اور بڑھاؤں گا میں اور بڑھاؤں گا ومن امن جا اب سی اتھی فجزا اہ کہ جو برائی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ اس کے گناہی کے مثل ہے اس کے گناہی کے مطابق ہے جیسا گناہ ویسی سزا زیادہ سزا نہیں جتنا گنا اتنی سزا او ہے لیکن اور یا یہ بھی ممکن ہے کہ میں اس کی نفرت کرتا ہوں. یا تمہیں میں سزا دوں گا گنا لکھوں گا یا میں مفرد بھی کر دوں گا تو یہ نہیں کہا کہ نیکی کرے گا تو قبول کروں گا رد بھی کر سکتا ہوں اللہ اللہ تعالیٰ نہ بھی قبول کرے تو کون روکنے والا ہے لیکن اللہ نے اپنے اوپر لازم اس بات کو کیا ہے کہ وہ بندے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے تو اس کے اس کے دس گنا دے گا یا زیادہ بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور لیکن گناہ, گناہ کر کے آیا تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی گنا لکھے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مفرت اپنی طرف سے کرتے اس نے توبہ نہیں کی اللہ نے اس کو معاف کیا یہ بھی ممکن ہے توبہ سے تو معاف ہونا ہی ہونا ہے توبہ سے تو معاف ہونا ہی ہے وہاں یعنی یہ نہیں کہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے اگر توبہ سچی ہے اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ نے بندے نے توبہ نہیں کی اللہ اپنی رحمت سے اس کی دیگر اعمال کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے, رب العالمین ہے. اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دی ایک سارے گناہ کو معاف کر دے لیکن یہاں ایک قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے جیسا کہ شیخ نے بھی مجھ کو ایک مرتبہ یاد دلایا تھا کہ آپ یہ بھی بتائیں تو میں آج اس کو بتا رہا ہوں شیخ کو بھی یاد ہوگا ان اللہ تو وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سارے گناہوں کے مغفرت ہے اللہ اپنی طرف سے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے جنت میں ڈال دیتا اس کو جیسے ایک فاحشہ عورت تھی اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی تو بعض نیکیاں ایسی مقبول ہوتی ہیں کہ وہ سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے کفارہ الگ ہے مغفرت الگ ہے نیکیوں سے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے لیکن اللہ کسی کی نیکی سے خوش ہو کے اس کے سارے گناہ کو معاف کر دی یہ بھی ممکن ہے لیکن اس میں قاعدہ یہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں شرک معاف نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی نیکی ہے ہی نہیں لشرکتا بطنک <عَمَلُك> اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا تو شرک کے ساتھ نیکی نفع نہیں دیتی ہے اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اس کے مغفرت کے بارے میں صاف کہہ دیا ان اللہ یغفر کبھی فرو مادون ادا کلیم شاہ کہ اللہ تعالی ان اللہ یغ فرو اللہ مغفرت نہیں کرے گا اس چیز کی اس گناہ کی کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں شرک سے کم تر اگر کوئی گناہ ہے اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا وہ بھی اللہ کی مشیت پر ہے سب کی کرے گا ضروری نہیں ہے اللہ جس کی چاہے گا مغفرت فرمائے گا لہذا گناہ گار کا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے یعنی اللہ تعالی چاہے گا معاف کرے گا جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا جس کی چاہے گا سزا دے گا جس انسان کو چاہے گا معاف کرے گا جس انسان کو چاہے گا سزا دے گا گناہ گاروں کو یعنی کہ نیک نیک انسان کو سزا دے دے گناہگار گار کی بات ہو رہی ہے تو شرک کی مغفرت نہیں اسی طرح سے شرک کے قبیل سے جو دوسرے گناہ ہیں شرک کی کیٹیگری کے جو گناہ ہیں کفر ہے یا نفاق ہے یہ بھی گناہ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں یہ تینوں گنا ہے شرک کفر اور نفاق نفاق اعتقادی کفر اعتقادی جو یہ تینوں گناہ ہیں شرک شرک اکبر ان کی مغفرت قطعا نہیں ہے آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا تو یہ بھی یاد رکھیں تو ایک انسان اگر نیکی لے کر آتا، گناہ لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی گناہ لکھے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے تو یہ بہت ہی پیاری حدیث تھی جس میں ہم نے یہ چار باتیں دیکھی عمل کرنے والے کے اعتبار سے اور نیت کرنے والے کے اعتبار سے اس میں کہ اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کسی گناہ کرنے والے پر اس کے گناہ سے زیادہ اس کو سزا نہیں دیتا ہے بلکہ اس پر اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا اس کا عمل ہے لہٰذا انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے اس نے رکھنا چاہیے اور اعمال کے سلسلے میں حساس ہونا چاہیے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے گناہوں کی نیت اگر کی ہے اس کو ترک کرنا چاہیے اللہ کے لیے یہ مراد نہیں کہ زبردستی گناہ کی نیت کرے اس لیے کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے اگر یہ محمود ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے ہیں کوئی آدمی عقل چلائے کہ ماشاءاللہ اللہ بیٹھے بیٹھے کام کرتے گناہوں کی نیت کرتے ہیں اور پھر اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑیں گے یہ جاہل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا سکھایا نہیں ہے اور عقل مند اگر ہوتا تو گناہ کی نیت کر کے چھوڑنے کی بجائے نیکیوں کی نیت کرتا اتنا ہی وقت اس کا خیر میں لگتا ہے تاکہ اس کو اس کا ثواب ملتا کیونکہ اس میں ایک ہی سٹیپس میں دو ہے یاد رکھیں اس کو نیکی کی نیت کرنے میں ایک ہی کام ہے نیکی کی نیت کرو لیکن گناہ کی نیت کے بارے میں دو کام ہیں گناہ کی نیت کرنا نیت کو چھوڑنا تو خواہ خان کیوں آدمی جائے نیت کرا اور مر گیا تو کیا کرے گا یہاں تو نیت, نیت نیکی کی کر کے مر جائے تب بھی خیر ہے تو کوئی ایسی عقل نہ چلائے بعض اوقات شیطان اس طرح کی بھی دھوکے انسان کو دیتا ہے تو یہ حدیث ہم نے سمجھی آئیے ہم اگلی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے اور بعض لوگوں کے سمجھنے میں اس میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے اس حدیث کو غلط سمجھ کے گمراہ بھی ہوئے اور یہ حدیث سے ولات ہے اس حدیث میں ولایت کے حصول اور اس کے نتائج اس کے لوازمات کو ذکر کیا گیا ہے آئیے حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اعذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احبب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فإذا احببته كنت سمع سمعه الذي يسمع به بسا رحو اللہ البخاري ابو ہر ربی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالی قال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالی فرماتا ہے جو منعاد دالی ولی جو میرے کسی ولی سے دشمنی کر بیٹھے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے فقد آدن تو میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے وما تکرب علیہ ابدی بش احب علیہ مم افطر علی بندہ میرا تقرب کسی چیز سے ویسے نہیں کر سکتا ہے جیسے ان اعمال سے کر سکتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں عمان تقربہ ابدی إِلَيَّ احب الف ترقیہ سب سے زیادہ محبوب مجھ کو یہ ہے کہ بندہ فرائض سے میرا تقرب اختیار کرے اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں فرائض سے بڑھ کے میرا تقرب کسی چیز سے بندہ حاصل کرنے کی کوشش کرے کوئی نہیں سکتا ہے فرائض سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں اور اس کا تقرب سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے ولا ذال و ابدی یہ تقرر بن نوافل اور بندہ میرا بندہ میرا تقرب میری نزدیکی نوافل کے ذریعے سے حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں محبوب اعمال کا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے مسلسل نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں کون تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنیں جس سے وہ سنتا ہے وہ بس ارح اللہ اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے وہ یدہ یا وہ دہولتی یب شبہ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے تھامے ورج لہولتی یم شبہا اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں مجھ سے عطا کرتا ہوں میں اسے عطا کرتا ہوں اور مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اس حبیز کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. صرف بخاری نے اس کو روایت کیا ہے آئیے اس حدیث کو اور بہت سے لوگوں کے لیے حدیث مشکل ہے دیکھیے انسان کی نیت اگر صحیح سمجھنے کی ہو تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے ورنہ آدمی کی چاہت اگر غلط ہو اس کے دل میں اگر ٹیڑ ہو تو اس کے اس کی سمجھ میں ساری باتیں الٹی آتی ہیں اگر صحیح طور سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سب صحیح سمجھ میں آتا ہے مناد علی ولی سب سے پہلی بات کیا ہے پہلی بات حدیث میں ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی مولے دشمن بن جائے میرے کسی ولی کا تو کیا فرمایا فقت آدن تو ہو میرا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے اللہ کا ولی کون ہے اللہ کا ولی کون ہے ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ابن نے ولایا اور ولا میں فرق کیا ہے لغت کے اعتبار سے الولا کہتے ہیں الولاۃ ود الاداو وہ اصل الولا المحبت و کہتے ہیں ولات یا ہمارے ولایت اس کو کہا جاتا ہے کہتے ولایت عداوت کی زد ہے اداوت دشمنی ولایت اس کی زد ہے دوستی وہ اسلولا المحبت و اور ولایت کی اصل محبت اور نزدیکی ہے ولایت کی اصل محبت اور نزدیکی ہے اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے نزدیکی بنا لیتا ہے قریب بنا لیتا ہے مجموع الفتح جلد گیارہ صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ اللہ تعالیٰ نے ولی کون ہوتا ہے اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا اللہ نے فرمایا اللہ ولہ حزن خبردار اللہ کے اولیاء ان کا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ دین آمن و یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہیں پرہیزگاری کی زندگی گزارتے رہیں سورہ یونس آیت نمبر چونسٹھ اس آیت میں اللہ تعالی نے بتلایا کہ اولیاء کے لیے آخرت میں خوف و غم نہیں خوف مستقبل کا غم ماضی کا ماضی اور مستقبل دونوں کی پریشانی دور سکون و چین سے خوشحال زندگی گزاریں گے جنت میں ان کی علامت کیا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونُ ولی کون ہوتا ہے بغیر کپڑوں کے گھومنے والا چرس گانجا پینے والا گندہ رہنے والا ناجاست میں لوٹنے والا گالیاں دینے والا عجیب عجیب اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والا نہیں ولی کون ہوتا ہے اللہ نے قرآن کریم بتائے بڑی, بڑی کون سی کتاب ہے اللہ دین امن و دو باتیں اللہ نے بیان کی ولی ہونے کے لیے دو صفات ہیں ایک وہ ایمان والے تھے وہ ایمان لے آئے یعنی صحیح العقیدہ تھے ان کا عقیدہ صحیح تھا توحید نہیں تو ایمانی نہیں اختر ہوں اللہ مشرق اللہ غلط ایمان والے تھے ایسا ایمان جو شرک اور کفر اور نفاق سے پاک ہو اور دوسرے وکانو یا تقون ان کی عملی زندگی تقوی شعار تھی پرہیزگار تھے ان برائیوں سے بچتے تھے ہر اس چیز سے بچتے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو جن کا عقیدہ صحیح اور جن کے اعمال میں پرہیز یہ دو چیزیں اگر کسی انسان میں ہیں تو جس درجے میں یہ اس میں ہیں اس درجے کا اللہ کا ولی ہے ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ پھر جب اعلی درجے کا ایمان اور اعلی درجے کا تقوا اس کی زندگی میں ہو پرہیزگاری ہو تو ایسا انسان اعلیٰ درجے کا ولی ہوتا ہے جو خصوصی ولایت اللہ تعالیٰ ہے تو یہ ولی ہے اللہ کا یوں ہی کوئی ولی نہیں بن جاتا اللہ کا جائے بات عجیب عجیب کام کرنے والا اور عجیب باتیں بیان کرنے والا ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں وہ اولیا اللہ الدینہ یا تکربو نہ اولیا وہ ہیں جو اللہ تعالی سے ان کے ذریعے قریب ہوتے ہیں جو اعمال اللہ سے قرب اس کے لیے میسر کرنے والے ہیں اللہ سے قریب کرنے والے اعمال کے ذریعے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب انہیں نصیب ہو وہ اللہ ددینہ اب المکتھی لرد اور اللہ کے دشمن کون ہیں اللہ کے دشمن وہ ہیں جنہوں نے اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دور کر دیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دھتکارے جانے اور اللہ سے دور کرنے والے اعمال ہیں جو اس کو اس لائق بناتے ہیں کہ اللہ ان کو دھتکار دے مال ہے کہ اللہ کا قرب یا اللہ سے دوری اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے کہ آدمی عمل کر کے اللہ کے قریب بنتا ہے بس وقترب یا پھر برائیاں کر کے اللہ سے دور ہو جاتا ہے گناہ کر کے تو ایک انسان اعمال کی وجہ سے قرب حاصل کرتا ہے تو ولی وہ ہوتا ہے جو ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں اور اللہ نے اس کو بتایا کہ کون سے امال اللہ سے قریب کرنے والے ہیں اپنے رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے گا صالح سال عال شہ کہتے ہیں والولي عند اهل السنه والجماعه عرف بانه يعني عرفه بعض العلماء بعض العلماء بانه كل مؤمن تقي ليس بنبي ولي کون ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اصطلاح میں علماء نے ولی کون ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا ہر وہ مومن جو متقی ہو جو نبی نہ ہو اس کو ولی کہا جاتا ہے کیونکہ انبیاء بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن ولی سے بڑھ کے مرتبہ ہے نبوت تو رسالت کا تو وہ تو اور بھی اوپر ہیں وہ تو ان کی اور بڑی فضیلت ہے جو ان ولیوں کو حاصل نہیں ہے تو واقعی ولی جو کہا جاتا ہے اصطلاح میں اس کو جو ہر مومن متقی جو ہو اس کو کیا کہتے ہیں ولی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فخین کا نلی اللہ ولی ہر وہ شخص جو پرہیزگار ہوگا متقی ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا معلوم ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے اللہ کی حرام کی بھی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے یعنی کہ آدمی ناچ گانوں میں مصروف رہے عورتوں کو بھی چھوئے اور حرام کھائے اور سب داڑھی مونڈے اور سب کچھ کرے اور اللہ کا ولی اور سگریٹ پی رہا ہے اللہ کا ولی تو بولے اللہ کے ولی اللہ کے ساتھ جو ہے تعلق میں ہے ابھی سگریٹ پیتے ہوئے ناچ گانے سنتے ہوئے شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو تو اللہ کا ولی کون ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا ہو اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں ابن کثیر نے سور یونس کی تفسیر میں یہ بات کہی ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت پیارا جملہ ہے کہتے ہیں المراد بولی اللہ العالم واہ المخلص القاعتی عبادتی مختصر بہت جامع ہے فت الباری میں کتاب رقاق میں باب و میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں ولی سے مراد کیا ہے کہتے ولی،, ولی سے مراد وہ شخص ہے اللہ کا ولی شیطان خبھی ہو سکتا ہے اللہ کا ولی کون ہے اللہ کا ولی وہ ہے نمبر ایک اللہ علیہ جو اللہ کو جانتا ہو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت اس کو ہو اللہ کے حقوق کی معرفت اس کو ہو اللہ رب العالمین کا تعارف اس کو ہو اللہ کو پہچاننے والا ہو سب کو پہچانتا اللہ کو نہیں پہچانتا ولی کیسے ہو گئی اللہ کا ولی اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے اللہ کی کتاب و سنت کے ذریعے سے اور کائنات میں غور کر کے اللہ کی فرما برداری پر دائمن عمل کرنے والا کبھی کبھار جمعہ کو آگے نماز کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا اللہ کے حکموں کو تو کوئی نہ کوئی پورا کرتا ہے یہ مسلمان لیکن واقعی ولی اللہ کا وہ ہے جو پابندی کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہو الم واغب القاعتی ہی تین المخل صف عبادت ہی اللہ کی عبادت میں مخلص ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنے والا عبادت کر کے لوگوں کی تعریف اور دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کرنے والا واہ واہی کے لیے عمل کرنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کیوں یہ اللہ والا ہے ہی نہیں اللہ کے لیے کرتا ہی نہیں ہے یہ تو لوگوں والا ہے اے مخلوق والا اے خالق والا نہیں اللہ کے لیے عمل کرنے والا تو اللہ کا علم اللہ کی طاعت, یعنی معرفت طاعت اور اخلاص یہ تین چیزیں جس انسان کے اندر جس درجے میں ہوں وہ اللہ کا اس درجے کا ولی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا رج اللہ سنیے اس کو ادار فلا تغ تربی اگر تم کسی آدمی کو دیکھو پانی پہ چلتا ہے بابا اور ہوا میں اڑتا ہے دھوکہ مت کھاؤ دھوکہ مت کھاؤ امر کتابی و سننا دھوکا مت کھانا ان چیزوں سے عجائبات سے جب تک کہ تم اس آدمی کو اس کے معاملے کو اس کی زندگی کو اس کے قول و عمل کو کتاب و سنت پر پیش نہ کرو یہ نہیں کہا وہ مستان ہوتا ہے اس پہ کہاں شریعت اس پہ کہاں ہاں وہ تو آگے نکل گیا بہت امام شافی کو نہیں معلوم امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دھوک آمد کھاؤ اتنے سارے عجائبات کرنے کے باوجود بھی وہ دھوکے باز ہو سکتا ہے شیطانی آمال کرنے والا جادوگر ہو سکتا ہے حتی تعرض عمرہ علالکتاب و سننہ یہاں تک کہ تم اس کے معاملے کو کتاب و پر پیش کرو کتاب و کی مطابق اس کی زندگی ہے ممکن ہے وہ اللہ کا ولی ہو یقینی تو ہم بول نہیں سکتے ہیں. گمان ہے لیکن اگر کتاب و زندگی میں نہیں ہے اور یہاں سے نوٹ نکال رہا ہے وہاں سے نوٹ نکال رہا ہے اور خبریں دے رہا ہے لوگوں کو اور نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے ہوا میں اڑ رہا ہے پانی بھی چل رہا ہے ایسا آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا یہ شیتان کرنے والا جادوگر ہے تو لوگ چونکہ قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتے وہ اسی چیز سے دھوکہ کھا جاتے ہیں البدا ونہای صفحہ نمبر حدیث کے الفاظ ہی تو ولی کی تعریف ہوئی لیکن ولی کے بارے میں بتایا گیا کہ ولی سے دشمنی ہلاکت کا ذریعہ ہے یہ ہم لوگوں کے لیے جو سیدھے سادے لوگ ہیں کہ اللہ والوں سے ہم دشمنی نہ مولیں اب اللہ والے وہ نہیں جن کو دوسرے کہتے ہیں واقعی اللہ والے کون جو اللہ والے ہوں اللہ کی رضا اللہ کی توحید اور اللہ کی مرضیات شریعت کی پابندی ہے کتاب و سنت والے اخلاص اور اتباع والے یہ اللہ کے ولی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا من عادا علی ولی فقد آدن تو ہو بالحرب جو میرے کسی ولی سے دشمنی مولے دشمنی کرے خواہش کے بنیاد پر ہو اس سے دشمن ہو جائے آدھا دونوں طرف سے دشمنی کے لیے بھی آتا ہے علما نے کہا کہ اس کی بھی گنجائش ہے جیسے اللہ کا ولی بھی اس کا دشمن ہو اور یہ اس کا دشمن ہے اللہ کا ولی کیوں دشمن ہے شریعت کی بنیاد پر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے جیسے رافض ہیں یا بداتی ہے یا گناہ ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کا ولی ایک نیک بندہ اس سے نفرت رکھتا ہے اس کا دشمن ہے اس کو پسند نہیں کرتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے وہ بھی اس پر ظلم کرتا ہے تو یہ دونوں جانبین سے عداوت ہوئی تو کہا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ولی کی طرف سے کچھ نہیں ہے درگزر کا معاملہ اور اس کی طرف سے اس پر ظلم ہے شبہ نے کہا کہ عادا ہے تو دونوں طرف سے ہوگا معاملہ تو اس کی کیا صورت ہو سکتی تو یہ صورت ہو سکتی ہے تو کہا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی مولے دشمن بن جائے اس کا تو میری طرف سے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں تاجیب معالات و معاہدات اللہ کے اولیاء ان کی ان سے محبت اور دوستی واجب ہے بعض کہتے تم لوگ اولیاء کو نہیں مانتے بھائی اولیاء کو مانتے ہیں لیکن چرس گانجی والوں کو نہیں مانتے ننگے ناچنی والوں کو ہم نہیں مانتے ہیں وہ ایسی جیسے کوئی آدمی کہتے تم لوگ عیسا علیہ السلام کو نہیں مانتے ہم عیسا علیہ السلام کو مانتے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اللہ کا رسول مانتے ہیں تو ماننا کیسے مانا جائے جیسے تم بتا رہے اسے مانے یا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اسے مانے جیسے ہمارے صحابہ اور اسلاف نے بتایا اسے مانے تو ماننے کی صورت کیا ہے یہ تو طے ہو صحیح ماننا غلط ماننا بھی تو ہو سکتا ہے تو اولیاء کو مانا جائے ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں ف اولیا اللہ تاجیب معالاتو ہوم اللہ کی اولیا سے محبت اور دوستی واجب ہے اور ان سے دشمنی حرام ہے دشمن مت بنو کیوں اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے اس میں سارے علماء محدسین فقحا اور جتنے بھی اللہ والے ہیں صالحین وہ سب داخل ہیں اس کے اندر ان کے ساتھ دشمنی نہیں بولنا اپنی آخرت خراب نہیں کرنا دنیا بھی خراب ہوتی بعض اوقات جیسا کہ آگے آئے گا کما اندا اہو تاجیب و معدہ تو جیسا اللہ کے جو دشمن ہیں ان سے دشمنی واجب ہے اور ان سے دوستی حرام ہے جو فساق ہیں فجار ہیں دین کے دشمن ہیں دین کے دشمنوں سے اللہ کے دشمنوں سے کیسے دوستی کر سکتا ہے آدمی اپنے گھر والوں کے دشمن سے نہیں کرتا ہے تو اللہ کے دشمن سے کیسے کرے گا دوستی تو یہ بھی اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ جس سے بغض رکھے بندہ بھی اس سے بغض رکھے جو اللہ کے دین کا دشمن ہو آدمی اس کا دشمن ہو اس کے ساتھ کیا کرے وہ شریر کے تابے ہیں لیکن دل میں اس کے لیے عداوت ہونا چاہیے اس سے خوش نہیں ہوگا جو اللہ کے دین کا دشمن ہوگا اللہ کا دشمن ہوگا کال اللہ فرماتے ہیں کال اولیا خود اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے فرمایا کہ میرے اور خود تمہارے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بنا ہو یہ سورہ الممتحنہ میں اللہ نے آیت نمبر ایک میں فرمایا کہ میرے اور تمہارے جو دشمن ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں خود ایمان والوں کے دشمن ہیں ان کو اپنا تم دوست مت بناؤ یعنی قلبی بھی محبت ان سے نہ ہو احسان ہو سکتا ہے کسی پر ہو جو اس کا مستحق ہو لیکن قلبی بھی محبت نہیں محبت الگ چیز ہے اور رحم الگ چیز ہے دشمن پہ بھی رحم آتا ہے کوئی آدمی بہت برا انسان تھا دیکھا بری موت مر رہا ہے آدمی کو رحم آتا ہے اس پہ بیمار پڑا ہوا ہے فلاں دواخانے میں ہے آدمی کو دیکھ کے رحم آتا ہے اگرچہ زندگی بر دشمن تھا ابھی بھی اس کو پسند نہیں کرتا اس کی بدخلاتی اور اس کی کی وجہ سے لیکن اس پر رحم آتا انسان لیکن ضروری نہیں کہ محبت بھی دل میں پیدا ہو محبت ایک الگ صفت ہے رحم ایک الگ صفت ہے اللہ تعالی سارے بندوں پر بندوں پر دنیا میں رحم فرماتا ہے اور ہم کو بھی زمین والوں پر رحم کرنے کے لیے کہا گیا لیکن محبت کا معاملہ الگ ہے وہ خصوصی تعلق ہوتا ہے جو اپنوں سے ہوتا ہے تو یہ یہ الگ چیز ہے دونوں میں فرق ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے اولیاء سے اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں اور اہلیل میں کہا کہ اللہ کے اولیاء سے محبت ہونی چاہیے دشمنی نہیں اس تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرما اللہ کا فرمان ہے فقط ادن تو بالحرب جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میرا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے یہ جو معاملہ اللہ کا بڑا سنگین ہے اس تعلق سے بھی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں جو اخیر کے الفاظ بھی حدیث کے ہیں لیکن شروعات ہی میں اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ معاملے کی سنگینی اور اللہ کا جنگ کا اعلان کتنا بھیانک معاملہ ہے یہ بھی ہماری سمجھ میں آیا جابر ابن سمرہ رضی اللہ دو واقعات میں بیان کروں گا جو صحیح بخاری میں موجود ہیں جابر ابن سمرہ رضی اللہ اللہ کہتے ہیں شکا اہل القوفی ردی اللہ عنہ اہل نے رضی اللہ, ابی وقاص رضی اللہ تعالی کی, شکایت کی حضرت رضی رضی اللہ اللہ کے پاس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت کو معزول کر دیا ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ حضرت عمار کو وہاں پر طے کر دیا ذمہ دار بنایا لوگوں نے ایسی شکایت کر دی یہاں تک کہ یہ بھی بول دیا کہ اچھے سے نماز بھی نہیں پڑھاتے اچھے سے نماز بھی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں نیک لوگوں کی سلسلے میں ایسا ہوتا ہے انہو لا احسن یسلی فأسل علیہ حتمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا حضرت سعید کے پاس فقال یا ابا اصحاب انہا اولائی یزعبون انکا لا تحسن تسلی کہا کہ ابو اصحاب ان کی کنیت ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اچھے سے نماز بھی نہیں پڑھتے ہو کالا ابو اسحاق اما انا اللہ کن تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یعنی اللہ کی قسم جہاں تک کہ میرا اپنا معاملہ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں انہیں تو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور میں اس میں ذرا بھی کوتا نہیں کرتا جیسی پیارے رسول سے ہم نے سیکھی نماز ویسی پڑھاتا میں اصلی سلاطل عشائی و اوقر عشا کی نماز میں پڑھاتا ہوں پہلی دو رکتے لمبی پڑھاتا ہوں طویل اور دوسری مختصر اب ایسے پڑھاتا ہوں اگر میرے اوپر عیب لگ رہا ہے تو یہ عیب ہے کہ لمبی پڑھاتا ہوں دو رکتیں اور دو رکتیں ہلکی حتمر نے کہا قال اب اباق کہا ایب اسحاق میرا تمہارے بارے میں یہی گمان تھا میرا تمہارے بارے میں یہی گمان تھا مجھے گمان تھا تم یہی کرو گے ایک اور کئی آدمیوں کو بھیجا کوفا کی طرف القوفہ اور وہ آدمی یا وہ لوگ اہل کوفہ سے پوچھتے جاتے تھے کہ کیا بولنا ان کے بارے میں کیا بولنا ہے ان کے بارے میں ولم یادا مسجد ہو کوئی ایک مسجد بھی کوفہ میں ایسی نہیں چھوڑی کہ ان کے بارے میں انویسٹیگیشن نہیں کیا کیا بولنا ان کے بارے میں کیسے ہیں یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ معروف سب کے سب ان کی تعریف ہی کرتے تھے تھوڑے لوگ م... یعنی تھے جنہوں نے ان کی شکایت کی تھی اور باقی سارا جو معاملہ تھا سارے لوگ جو کوفہ میں تھے وہ تعریف کرتے تھے مسجد والے مسجد والے تعریف کرتے تھے حت تا دخ علم یہاں تک کہ وہ شخص جو تحقیق کے لیے گیا تھا وہ بنی ابس کی مسجد میں گیا فقام رجل منهم ہوم ایک آدمی کھڑا ہوا یو بن قتادہ یکنا ابا سعدہ ایک آدمی جس کا نام اسامہ قتادہ تھا اور اس کی کنیت ابو سعدہ تھی وہ کھڑا ہوا قال اما فن سیدن کا نالا یسیر ولا یقسی ولا و في فلقیہ اس نے کہا جب دیکھو اب بولنا تو نہیں چاہتا آدمی بولنے والا کیسا بولتا ہے بولنا تو نہیں چاہتا تھا اب نے پوچھا تو بتانا پڑے گا تو, تو شکایت کر رہا ہے کا کہ سعد جو ہے یہ جنگ میں سریا میں جاتے نہیں یہی رہتے ہیں اور لوگوں کو بھیجتے ہیں اور عدل کے ساتھ انصاف سے ماض لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے اور جب قضا کرتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں تو اس میں بھی انصاف نہیں کرتے ہیں اس میں بھی عدل انصاف نہیں کرتے ہیں. لوگوں کو بیچنے خود جاتے نہیں جنگ میں دو لوگوں میں مال تقسیم کرتے تو برابر نہیں کرتے صحیح ڈنگ سے نہیں کرتے اور تین یہ لوگوں میں جب فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ بھی عدل کے مطابق نہیں کرتے توہمت لگائی اب تک تو یہ بات نہیں آئی تھی اب یہ بھی بات اس نے بول دی کالا سا اب دیکھیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے قَالَ سَعْدٌ أَنَا وَاللَّهِ بِثَلَافِ. کہا اللہ کی قسم میں تین بدوائیں تجھ کو دیتا ہوں تین الزام لگائے نا میں تین بدوائیں تجھ کو دیتا ہوں اللہ لیکن دیکھیں صحابہ کتنے عدل والے تھے کتنے نیک دل لوگ تھے وہ مظلوم ہونے کے باوجود بھی ظالم نہیں بنتے تھے بعض اوقات مظلوم خود ظالم بن جاتا ہے بدلہ لینے کا وقت آتا ہے تو بہت سے مظلوم خود ظالم بن جاتے ہیں کہا اللہ ان وسمع کا نہ ابد کہ اللہ اگر یہ جو بندہ ہے اگر یہ کھڑا ہوا ہے میرے خلاف یعنی یہ بندہ جو ہے جھوٹا ہے اگر یہ اپنی بات میں اگر یہ جھوٹا ہے اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو سنانے کے لیے بس ریاکاری کے طور پر مجھ پر الزام لگا رہا ہے فل امرا ہو فل ہو اس کو لمبی عمر دے اس کو لمبی عمر دے بڑھاپے تک اس کو لمبی عمر دے وہ عطل فقرا ہو اور اس کو بالکل کنگال اور اس کو فخر فاقے میں مبتلا کر دے وہ آرد ہو فتن اور اس کو فتنوں میں ڈال دے اس کو فتنوں میں ڈال دے بدوا اس کے دی کہتے ہیں وہ خان بیقول اس آدمی کا حال بعد میں ہوا اس کی ان کی بدوا لگ گئی اس کو بعد کی عمر میں لمبی عمر اس کو ملی اور وکا نباس سے پوچھا جاتا کیوں اس سے تمہارا حال ہوا کہتا تھا شیخ ان کبیرون کہتا تھا میں بوڑا آدمی ہوں جو فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں مجھے سعد کی بدوا لگتی ہے مجھے سعد کی بدوا لگتی ہے قال عبد الملک راوی حدیث کے کہتے ہیں عبد فانا رايته بعد نے خود اپنی انکھوں سے اس کو دیکھا ہوں بعد کے دور میں قد سقط حاجباہ على عینيه عینیہ من الكبر کہتے ہیں کہ اس کی جو بھویں ہیں اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں پر اس کی بھویں آ گئی تھی اتنا وہ گوشت اٹک گیا تھا اس کا بڑھاپے کی وجہ سے دونوں آنکھوں پر و انہ لیتعرض للجواری فی الطرق یغمزه اور بچیاں لڑکیاں جو راستے سے جاتی تھیں ان کے ان کو جو ہے یوں سے کچو کے ان کو لگاتا تھا یا ان کو اسی طرح سے انہیں چھوتا تھا تو ایسے بگاڑ میں مبتلا ہوا اسی حال میں اس کو اس کو موت آئی تو یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے امام البخاری نے کتاب العادن میں 755 پر اور امام مسلم نے چار پر اس کو روایت کیا اور سیاق بخاری کا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض نیک بندے اللہ کے مظلومی میں بعض اوقات بدوا دے دیتے ہیں اب آدمی نے کبھی بدوا کیوں دیے انسان جب تڑپ کے کبھی بدوا دے دیتا ہے ایسے لوگوں کی بدوا سے بچنا چاہیے بلکہ اللہ کو تو بہت دور کی بات ہے ایک عام انسان بھی اتقی دعوت المظلوم حدیث میں آیا کہ مظلوم کی بدوا سے بچ تو اگر کوئی آدمی ایک عام انسان وہ ان کا نہ کافرن بعض روایتوں میں یہ بھی ہے اگرچہ وہ کافر ہو کافر بھی ہے اگر اس پر ظلم اور اس کی ظلم مظلوم کی بدعا سے بچ کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان اس کی دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے اللہ اس کی بدوا کو قبول کرتا ہے تڑپ کے اگر وہ بدوا دے دے اللہ میرا بدلہ تو اس سے لے لے یا اس کے بارے میں بتائین اگر کچھ بول دے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ اس کو سزا دے گا جیسا اس انسان کو دیا وہ مسلمان تھا لیکن اس نے ایک صحابی پر الزام لگایا کسی کی عزت کو خراب کرنا اچھی چیز نہیں ہے ایک انسان تفریح کے طور پر لوگوں میں نمایاں ہونے کے لیے آج اس دور میں بھی ایک بہت آسان طریقہ ہے کہ کسی انسان کو شریف و نفس انسان کو بے عزت کرنا ہے خود کچھ بڑا بننا ہے کسی بڑے آدمی پر کیچڑ اچھالو اپنے آپ تم کو میڈیا میں کوریج مل جاتا ہے فیس بک پر یوٹیوب پر یہاں وہاں تم کو کوریج مل جاتا ہے تم کو لوگوں کی نگاہ میں تم آ جاتے ہو کہ یہ بھی کوئی چیز ہے آسان طریقہ کیا ہے کسی اچھے انسان کی عزت اچھا لو تو تم کو تمہاری بات سننے کے لیے سب لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. کیوں اس لیے کہ انسان عام طور سے سماج گندگی کا طالب ہوتا ہے ایک آدمی کسی کی تعریف کر رہا ہے کھڑے ہو کر تو لوگ سنیں گے نہیں وہاں پر کھڑے ہو کر لیکن کسی کے اویو بیان کر رہا ہے تو کام چھوڑ کے اس کے پاس آ کے سنیں گے کیا کیا بتاؤ واپس ہے۔ لیکن کسی کے بارے میں کوئی کہہ رہا کہ کوئی آدمی فلاں کام کرتا ہے نیک کام کرتا ہے یہ کام کرتا ہے لوگوں نے کیا ہوا بہت بڑی بات ہے صاحب اس سے زیادہ کرتے تھے نبی سلزم اس سے زیادہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں اس کو اتنے دھیان سے نہیں سنے گا لیکن کوئی آدمی عیوب بیان کرنا شروع کر دے معلوم ہے کیا ہوا اس کا معلوم ہے اس نے کیا کیا اس دن تو کام وام چھوڑ کے سب آئے گا بتاؤ نا بھائی بات ہے یہ کی طبیعتیں بھی گندی ہوتی ہیں ہمارے قلوب بگڑ چکے ہیں ہمارا سماج برباد ہو چکا اور ہمارے سماج میں ایسا انسان پروان چڑھتا ہے جو صالحین پر تہمت لگانے والا ہو سارے اصول ہم بھول جاتے ہیں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی بدکار انسان تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو تحقیق وغیرہ ہم سب چیزیں بھول جاتے ہیں تو انہوں نے بدوا دی اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اپنی بات میں اور بس لوگوں میں شہرت پانے کے لیے ایسا کر رہا ہے پہلے اس کو لمبی عمر دے اس کو لمبی عمر دے اور اس کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے لمبا فقر و فاقہ دے اس کو اور اس انسان کو فتنوں میں ڈال دے یعنی اس انسان کے بدکار ہونے کو ثابت کر دے لوگوں کے سامنے کہ یہ بگڑا ہوا آدمی تھا اس کے اندر گندگی تھی اس کو سامنے لیا لوگوں کو اس کو آزما تو ایسے حالات میں ڈال تو کہ یہ, یہ بگڑا ہوا ثابت ہو جائے آزمائی جب آتی ہے سونے کو آگ میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا سونا اور نکھر کے آئے گا یہ گندگی کو ڈالا جائے تو گندگی فنا ہو جائے گی تو ایک انسان اگر اچھا ہے جب آزمائش میں پڑتا ہے اس آزمائش میں نکھر کے اور اچھا ثابت ہوتا ہے آزمائشیں اچھے اور بروں کو ان میں تفریق کر دیتی ہیں ولاق فتن الدین ہم نے پہلو کو بھی آزمایا ہے تم کو بھی آزمائیں گی تو اللہ تعالیٰ جان لے گا اللہ دیکھ لے گا کہ کون سچے ہیں, کون جھوٹے ہیں. آزمائشیں تفریق کرنے کے لیے ہوتی ہیں اچھا اچھا ثابت ثابت ہوتا ہے ہے برا, برا ہو جاتا ہے. اے اللہ اس کو فتنے میں ڈال دے یعنی اے اللہ اس کو آزمائش میں ڈال تاکہ اس کا غلط ہونا لوگوں کے سامنے آ جائے اس کا بگڑا ہوا ہونا لوگوں کے سامنے آ جائے انہوں نے بدوا دی اس کو اور اللہ تعالی نے اس بدوا کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اس بیماری میں, میں مبتلا کیا بے عینی جو جو مانگا اللہ نے اس کو دیا. اس, مصیبت میں اس کو کو مصیبت میں لہذا ایک عام انسان کی بدوا سے تو بچنا ہی چاہیے خاص طور سے ان لوگوں کی بدواؤں سے بچنا چاہیے جن کا اللہ رب العالمین سے تعلق ہے نیک لوگ ہیں برائی میں نہیں جاتے کسی پہ ظلم نہیں کرتے کسی کے لینے دینے میں نہیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہیں عبادات میں لگے رہتے ہیں یا دین کا کام کرتے ہیں علماء ہیں علماء کی عزتیں تو آج بہت آسان ہو گئی اڑانا کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی بول دو بہت آسان ہو گیا لیکن یہ نہیں سوچتا آدمی کہ اس عالم کی بےزتی کرنے سے اس پر جھوٹی تہمت لگانے سے اس کے بارے میں بدزبانی کرنے سے دین کا نقصان بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالی دین کا نقصان کبھی پسند نہیں کرتا ہے لہٰذا یہ زیادہ تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا یہ بات اس پر میں سمجھتا ہوں بات کو ختم کرنا چاہیے اور اس کے آگے کی بات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اور یہ بہت اہم حدیث ہے اس میں شبہات بھی بعض ہیں اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بتفصیل تفصیل ان شبہات کو ہم اگلے درس میں دیکھیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر مسلمان کے تعلق سے اس کے حقوق کی رعایت کرنے کی عطا فرمائیں اور خصوصا صالحین اللہ والے علماء جو بھی ہیں ان لوگوں کی عزتوں کی اور ان کے معاملات کی رعایت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس کی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے رب العالمین، اللہ رب العالمین شیخ محترم کو خیر عطا فرمائے. بڑی ہی قیمتی اور اہم باتیں حدیث کی شرح کے دوران ہم شیخ سے سماعت فرما رہے تھے اور جو اشکالات اور اعتراضات لوگوں کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں الحمدللہ للہ شیخ محترم ان تمام چیزوں کو دور کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شیخ کا در جب سنتے ہیں تو اشکال جب ذہن میں آتا ہے تو اشکال آتے ہیں شیخ اس کا جواب دے دیتے ہیں تم نے کہا اسی لیے سوال و جواب کی میٹنگ اور نشست نہیں رکھتے ہیں کہ آپ سوال کریں گے تو سوال سے پہلے شیخ جواب دے دیتے ہیں للہ الحمد الحمدللہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ شیخ کو جتائ خیرتا فرمائے اور بڑی قیمتی باتیں اور کچھ ایسے اشکال جس کا جواب جس کا جواب جاننے کے لیے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا بڑے آسان لفظوں میں جیسے نیت کی بات تھی بڑے آسان لفظوں میں ہمیں سمجھا دیا شیخ محترم نے کہ نیت کا مطلب کیا ہے اور جو اجر ملتا ہے اس کا مطلب کیا ہے بڑے آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائر فرمائے اور ان اللہ اگلے جمعہ کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ عرب ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور شیخ جو کچھ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس پر بہترین بدلاتا فرمائے اور ہم سب کو ان کے علم سے مستفی فرمائے آمین جزاک اللہ خیر محمد اللہ علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ